يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ان روج اولا اکم فلام اللہ تعالی کا یہ بہت بڑا احسان اور اس کی نعمت ہے اس نے ہمیں شریعت میں بہت سے اخلاق جو عمدہ اخلاق ہیں اور بڑے ہی پاکیزہ اور عظیم او صاف ہیں وہ عطا کیے ہیں ان اخلاق کریمہ اور اوصاف جلیلہ کی وجہ سے اس نے ہمارے ساتھ بہت سے انعامات اور بہت ساری جزاؤں کا وعدہ بھی کیا ہے انہی اخلاق میں سے ایک خلق جس کا آج تذکرہ کرنا ہے جو ہماری زندگیوں سے تقریباً مفقود ہوتا جا رہا ہے وہ ہے صبر, صبر یہ صبر دراصل اخلاق کریمہ میں سے ایک بہت ہی عظیم فلوق ہے اور بہت ہی عظیم عادت اور وصف ہے بلکہ عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کو دنیا میں بھی سکون عطا فرماتا ہے اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے اور آخرت کے جو دراجات ہیں اور جو اجر و ثواب ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابی ہیں نبی علیہ فرماتے ہیں وما احد عطاء من الصبر کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہترین اور صبر سے زیادہ وسیع عمل عطا نہیں کیا گیا دو اصاف نبی علیہ السلاط والسلام نے اس حدیث میں خبر کے صبر کے بیان فرمائے ہیں ایک یہ کہ یہ صبر بہترین عمل اور بہترین عبادت ہے اور دوسرا وصف یہ کہ یہ صبر وسیع ترین عمل ہے یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے یا کسی ایک ناہیے پر بند نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی پوری زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہے اگر آپ اس کو اپنا لیں اپنی زندگیوں میں اپلائی کر لیں تو آپ کی زندگی بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر جائے گی تو یہ ایسا عمل ہے اور ایسی عبادت ہے وسیع کیسے ہے کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں صبر کا صرف ایک ہی مفہوم ہے کہ کوئی مشکل آ جائے کوئی تکلیف آ جائے تو اس پہ جزا فضا نہ کرنا اور اپنے آپ کو رونے دھونے سے ماتم اور پیٹنے سے روک لینا یہ صبر ہے حالانکہ صبر کا صرف یہ ایک مفہوم نہیں ہے بلکہ صبر اس سے کئی زیادہ وسیع ہے اس کا بیان ابھی آپ سنیں گے کہ یہ وسیع ترین کیسے ہے اور کیسے زندگی کے ہر ہر شعبے میں اور ہر ہر موڑ پہ آپ کے لیے یہ آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے اور آپ کے لیے ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے کس طرح صبر کی جو حقیقت ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہے اور جو تعریف ہے اگر اس کو ہی سمجھ لیا جائے تو بہت ساری باتیں حل ہو جائیں گی کیا تعریف کی گئی ہے صبر کہ کہتے ہیں النفس علی طاعت اللہ تین چیزیں ہیں یہ تین حقیقتیں ہیں صبر کی اور صبر کی تعریف میں یہ تین چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ صبر تین طرح کا ہے سب سے پہلا صبر وہ ہے کہ آپ صبر کریں اللہ تعالی کے اطاعت والے امور پر اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن اور حدیث میں بیان فرمائے ہیں تو ان احکامات کو من و ان قبول کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ بھی صبر ہے دن میں پانچ نمازیں پڑھنی ہے بڑی جد و جہد ہے مشقت ہے مسجد میں آنا ہے وضو کرنا ہے پکیزی کا خیال رکھنا ہے یہ سب صبر ہے دوسری صورت وہ صبر ہوا حب سن نب انل المعاصی صبر کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں گناہوں سے بچا لیں گناہوں سے روکنا اور گناہوں سے باز رہنا بھی صبر ہے اور تیسرا اور آخری صبر جو کہ معروف ہے وہ کیا ہے کہ ہب عن الشکایت لی اقدار اللہ تیسری صورت صبر کی یہ ہے کہ جو تقدیر کے کڑوے گھونٹ ہیں اور کڑوے اور مشکل فیصلے ہیں ان پر آپ صبر کر لیں اور بہت زیادہ جزا فضا کرنا اس سے باز رہ جائیں اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے روک کے صبر کر لیں یہ بھی صبر ہے مشکلات پر صبر کرنا یہ صبر جس کے بارے میں نبی علیہ السلات نے ابھی آپ نے جو حدیث سنی کہ وسیع ترین عمل ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنی مکمل زندگی میں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے یہ کوئی ایک ناحیے یا ایک موڑ پہ کام آنے والا عمل نہیں ہے بلکی ساری زندگی اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ یہ تینوں صورتیں صبر کی اس میں شامل ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی امور حسن دیں یہ بھی صبر ہے گناہوں سے بچیں یہ بھی صبر ہے مشکلات آ تکالیف آ ان پر جزا فضا کریں ان پر صبر کر لیں یہ سب صبر ہے اللہ تعالیٰ نے پرانی مجید میں صبر کے متعلق کیا فرمایا ہے انما اجرهم حساب ملاحظہ کیجیے آپ کے سامنے کوئی عام بندہ یہ بات کہے کہ چیز چیز اور فلا چیز کا جو, جو جزا ہے وہ بلا حساب ہے یا تمہیں مال و دولت بلا حساب دیا جائے گا بغیر حساب کے تمہیں فلاں چیز عطا کی جائے گی آپ کس قدر خوش ہوں گے کس قدر راضی ہوں گے لیکن یہ عمل وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے یہ بغیر حساب کے لیے آپ کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے جو انعامات ہیں جو خزانے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے جس کا کوئی احسان نہیں کر سکتا جس کے جن جو انعامات ہیں ان کا جو تذکرہ ہے وہ کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا صحیح مسلم کی وہ ایک حدیث سامنے رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے میرے بندوں لو ان اولکم و ان سکم و, و جن قانوی واحد ان آتا ہی تو کل انسان مسألته اگر تمہارا ہر ایک اول اور آخر جنوں انس جو فوت ہو گئے ہیں وہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ سب جمع ہو جائیں جنات کیا انسان کیا سب جمع ہو جائیں ایک ہی میدان میں اور پھر سب مل کر مجھ سے دعائیں مانگنے لگ جائیں سوال کرنے لگ جائیں اور میں ہر ایک کو اس کی طلب اس کی دعا کے مطابق دیتا رہوں تو سب کو دے دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی کمی وہ سوئی سمجھ میں اس کا فائدہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ آپ کو دنیاوی امور میں کس طرح کام دیتا ہے اور کس طرح آپ کے لیے آپ کی مشکلات کو آسان کرتا ہے ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں تو ہم بہت زیادہ مرغوب ہو جاتے ہیں اور یہ چاہت ہمارے ذہن میں آتی ہے اور ہمارے دل میں آتی ہے کہ اصل زندگی تو اس کی ہے مجھے ایسی زندگی کیوں نہیں دی گئی اور وہ سوچ آپ کو پریشان کرتی ہے اور آپ کو بہت ہی زیادہ غمگین کرتی ہے لیکن اگر آپ صبر کرنے کے عادی ہوں تو یہاں پر آپ کو یہ صبر کام دے گا کس طرح اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے قارون کا تذکرہ آپ جانتے ہیں خزانوں کا مالک تھا اور کتنے خزانے کہ اس کی چابی ایک بہت بڑا لشکر اٹھایا کرتا تھا ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی اتنی بڑی چابی تھی تو خزانے کتنے ہوں گے ایک دن نکلا فخر اجاق میں ہی فیزین تھی اور مکمل سامنے آیا پہلی قسم کے وہ لوگ دنیا قارون وہ لوگ جو دنیا کی زیب و زینت کو چاہتے تھے اور پسند کرتے تھے دنیا کی رنگینیوں میں مصروف رہنے کو پسند کرتے تھے انہوں نے جب قارون کو دیکھا تو کیا کہا کہ کاش ہمارے لیے بھی کچھ ہمیں دے دیا جائے جو قارون کو ملا ہے کیا زندگی ہے بہت ہی مرعوب ہوئے ظاہر سی بات ہے دل میں پریشانی آتی ہوگی اور دل غمگین ہوتا ہوگا کہ اس کو اتنی عطا دی گئی ہے مجھے کیوں نہیں دی گئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے بھائی تم نے اس پہ کیوں نہیں ایمان رکھا یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ نعمت ہے تو کیا کہنے لگے کہ ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جائے اور بڑے مرحوب ہو گئے اس کی زندگی کو دیکھ کر لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو آخرت کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کیا کہا وکال اللہ خیر کیا کہا کہ تم اس معمولی سی چیز کو دیکھ کر اشش کر اٹھ رہے ہو تمہارے لیے آخرت کا ثواب اور جو آخرت کا اجر ہے آخرت کی جزائیں ہیں وہ اس سب سے کہیں بڑھ کر ہے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اور ساتھ ہی کیا فرمایا ولاساب اور یہ نظریہ یہ ایمان اور دل کا یہ سکون کس کو عطا ہوگا جو صبر کرنے والے ہوں گے جو جزا اور فضا کرنے کو پسند کرتے ہوں گے وہ یہاں پر برباد ہو جائیں گے اور اپنی زندگیوں کا سکون ختم کر دیں گے لیکن جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ یہاں پر صبر کے ذریعے اپنے دل کو راحت سکون اور اطمینان پہنچائیں گے کیونکہ ان سب کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اور اسی آیت کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا دل کا دار الآخر یہ آخرت کا گھر آخرت کی یہ جنت یہ ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے جو دنیا میں اپنے آپ کو بلند رکھنا اور لوگوں سے برتر سمجھنا لوگوں سے اوپر سمجھنا جیسے قارون اور فرون کی عادت تھی اور اپنے آپ کو متکبر سمجھنا یہ عادتیں ان میں نہیں ہوں گی ہم نے دنیا کی جو ہم نے جو جنت کی جو نیمتے ہیں اور آخرت کا گھر ہے ہم نے ان لوگوں کو عطا کیا جن کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں آتی جو صبر سے کام لیتے ہیں یہ صبر کاجر و ثواب اور اللہ تعالی نے صبر کے بارے میں کیا بیان فرمایا جب جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا تو کیا بیان فرمایا کہا جب جہنمیوں کا ذکر کیا ان کے عذاب کا ذکر کیا ساتھ ہی اللہ تعالی نے جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ میری ایک جماعت میرے عبادت کرنے والے لوگ جو یہ کہتے تھے اور دنیا میں اللہ تعالی پر ایمان لانے کا دعوی کرتے تھے مجھ پر مکمل ایمان رکھتے تھے تم نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا انکھری تو اے ایجنویوں تم نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا ان پر جملے کسے آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو دین پر عمل کرنے لگ جائے اس پر جملے کسے جاتے ہیں جو اپنے چہرے کو نبی علیہ السلات والسلام کی سنت کے مطابق بنا لے اس پر جملے اور تانے کسے جاتے ہیں جو اپنے لباس کو تخنوں سے اوپر رکھ لے اس کو طرح طرح کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو کیا جواب دے گا کہ تم نے دنیا میں ان کا مذاق اڑایا اور آج دیکھ لو میں نے ان کو جزا دی ہے کس وجہ سے انزل یو مبا خبروں میں نے آج ان کو یہ جو جزا دی ہے تمہیں عذاب میں جھونک دیا اور ان لوگوں کو جنت کی جزا دی ہے کیوں صبرو اس کی وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا اس وجہ سے میں نے ان کو اجازت کام آنے والا عمل اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے جو شخص صبر سے کام لے اور معاف کرنا سیکھ لے لوگوں کو معاف کر دے تو ان ندال یہ بڑا ہی مضبوط عمل ہے اور بہت ہی عظیمت والا عمل ہے اس کی جزاب بھی بہت عظیم ہے قرآن میں دنیا کی زندگی ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے اور ہر ایک شخص نے اس موڑ سے گزرنا ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور اس دنیا میں آزمائیں گے کن چیزوں کے ساتھ بشئی من الخوف کبھی تم پر خوف داری ہو جائے گا کسی بھی چیز کا خوف ہو دشمن کا خوف ہو اوزی امراض کا خوف ہو تم پر خوف داری ہو جائے گا ولجو تمہیں بھوک سے ازمائیں گے تمہارا رزق تنگ کر دیں گے من الاموال تمہارے مال کو کم کر دیں گے والانفس تمہاری جن سے تم محبت کرتے ہو گئے تمہارے رشتہ دار ایک ایک کر کے ان کو اٹھا لیں گے اس طرح تمہیں ازمائیں گے اللہ تعالیٰ ایسے آزماتا ہیں ابھی جمعے کے لیے ہم نکل رہے تھے تو بڑی ہی ایک علم ناخبر ہمیں دی گئی میری خالہ ذات جو میرا بھائی تھا وہ برین ہیمریج کی وجہ سے انتقال کر گیا نوجوان پینتیس سال عمر اور اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی تقریباً پینتیس سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اس سے پہلے میری خالہ کا انتقال ہوا دو چار سال قبل اور اس سے پہلے میرے خالو کا انتقال ہوا ایک ایک کر کے اللہ تعالی اس طرح ازماتا ہے اور ہر ایک نے ان آزمائشوں سے گزرنا ہے ونفس ایک ایک کر کے تمہارے پیاروں کو چھینتے رہیں گے وہ ثمرات اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے وہی تمہارے رزق میں تمہاری کھیتی باڑی میں ان سب میں کمی کر کے تمہارے رزق جو کشادہ تھا اس, کو اس میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے اب تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشیرن خوشخبری ہو اور اے نبی خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں ان سارے معاملات میں صبر کرنے والے ہیں کون صبر کرنے والے اذا اللہ مصیبت وہ صبر کرنے والے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی تکلیف کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں انہ و انہ راج بے شک ہم سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں ہم سب اللہ رب العالمین کی ہی امانت ہیں اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے یہ جو کہہ دیتے ہیں اصل صبر کرنے والے یہ ہیں اور پھر اپنی زندگی میں عملی مظاہرہ بھی صبر کا پیش کرتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تین انعامات کو ذکر فرمایا ہے تین انعامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے وہ تین انعامات کیا ہیں الام سلوات و رحمتن وم المحتون تین انعامات مقررف بن عبد اللہ رحم اللہ ان کا بیٹا جوانی میں اچھا لباس پہنا ہوا تھا خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا مترف آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ آج بھی زیب و زینت استعمال کر رہے ہیں اچھا لباس پہن رہے ہیں آج تو آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو مقرر نے کیا کہا میں جانتا ہوں میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے مجھے بڑا افسوس ہے لیکن میں نے ایک دعا ایسی پڑھی ہے ایک جملہ ایسا کہا ہے اور اس دعا پہ میرا ایسا ایمان اور ایسا نظریہ ہے تو اس دعا کے سلے میں اور بدلے میں اللہ تعالی نے جن تین انعامات کا مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ تین انعامات مجھے میری دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے بہتر اناماترایا وہاں ایسا, ایسا مستحکم عقیدہ اس کے مطابق اور ساتھ ہی جزا کا ذکر کر دیا وہ تین انعامات کیا ہیں جو مجھے دنیا بمافیہ سے محبوب ہے انعم س یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں خصوصی رحمت اور خصوصی جو ہے وہ برکتوں کا نزول ہے خصوصی شاباشیں ہیں ان لوگوں کے لیے دوسرا انعام ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وعدہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مرحومین بندوں میں شمار کرے گا وہ بندے جن پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے ایسے لوگوں کو, لوگ کو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں شمار کرے گا اور تیسرا اور بہت ہی عظیم فائدہ وہ یہ ہے وہ الام یہی در حقیقت وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں ہدایت یافتہ ہیں اصل ہدایت ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ایمان لانے کے بعد جو بہت ہی عظیم اور بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ ہدایت ہے ہدایت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے اور اس ہدایت پر استقامت طا فرمائے تبھی تو سورہ فاتحہ میں اس آیت کو بیان فرما دیا گیا اور اس کی دعا کو لازم کر دیا گیا جس کی وجہ سے صلف صالحین اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مطلق طور پر سب سے افضل دعا اس الصراط المستقیم ہے کیوں کیوں اس کو ہر نماز میں اور ہر نماز کی رکت پر آپ کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا یہ سب سے عظیم دعا ہے ہدایت کی کرنا اگر اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لے تو کیسے کیسے لوگوں سے ہدایت چھینتا ہے بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی بڑے عالم کا ذکر ہے عالم جو شریعت کا علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا لیکن کیا ہوا وہ جو آیات کا علم تھا اس سے نکل گیا ختم ہو گیا محب ہو گیا اور وہ اس علم کو بھلا بیٹھا وہ اچبیان شیطان نے اس کا ایسا پیچھا کیا کہ اس کو تباہو برباد لوگوں میں شامل کر دیا یہ ہے ہدایت اور یہ ہے ہدایت کی ضرورت اور اہمیت اسی لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کبھی بھی انسان کو اپنے عمل سے مغرور نہیں رہنا چاہیے کہ جی میرا عمل بہت بڑا ہے میں تو بڑا نیک وکار ہوں میں کہاں جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی کی طرف دوبارہ جا سکتا ہوں نہیں اللہ کے بندوں یہ ہدایت کا معاملہ بہت گمبھیر ہے بہت بڑا معاملہ ہے سعودی عرب میں ایک شخص کی مثال دی جاتی ہے عبداللہ القسیمی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا کہ لوگ اس کو اس وقت کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہنے لگے ایسی ایسی اس نے اسلام کے دفاع میں کتابیں کہ ان کتابوں کا تذکرہ حرمین کے ممبروں پر جمعے کے خطبات میں کر دیا جاتا تھا ایسی ایسی اس نے اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی بہت ہی علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو لیکن کیا ہوا ممکن ہے یہی گناہ کی سزا ملی ہو کہ اپنے علم کا غرور آ گیا ہو تکبر آ گیا ہو اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگ گیا ہو اللہ تعالیٰ نے ایسا پلٹا کہ اس طرح مرا کہ اپنے رب کے وجود کا انکار کر دیا ملحد ہو کر مرا اپنے رب کے وجود کا انکار کر دیا تو یہ ہدایت اللہ کے بندوں بہت بڑی چیز ہے اور کبھی بھی اپنے عمل سے مغروب مت ہونا بھوکے میں نہیں رہنا شریعت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے وہ بالسہاری <يَسْتَوْخِرُون> یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں کانو کلیلم جاؤن بہت ہی چند گھڑیاں سوتے ہیں باقی پوری رات مسلے پہ سوار رہتے ہیں سجدے کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن جب رات کا اختتام ہوتا ہے فجر کا وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں ببل <يَسْتَفِّرُن> استغفار شروع کر دیتے ہیں توبہ اور استغفار کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہم نے بہت بڑا عمل کیا ہے بلکہ اپنے گناہوں کے انبار اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول دیتے ہیں اور استغفار شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم تو بڑے بڑے گناہ بنتے ہیں یہ ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اللہ کے بندوں ہدایت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ والے ہیں یہ صبر کے وعدے اور جو صبر کی جائیں ہیں، اللہ تعالیٰ پرانے مجید میں بیان فرما رہا ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بب صبری وقنی تلال تنالی آپ یہ دیکھیں گے کہ دو اعمال صبر اور یقین یعنی ایمان صبر اور ایمان ان دونوں اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی دن دین میں اور دنیا میں امامت عطا فرماتا ہے امامت عطا فرماتا ہے لیڈرشپ جو رہنما ہوتے ہیں ان لوگوں میں یہ دو اور صاف آپ دیکھیں گے وہ کثرت سے صبر کرنے والے ہوں گے ان کو بس اوقات بڑے کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ صبر میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑے ائمہ اور سب سے بڑے رہنما انبیاء کرام کی جماعتیں ہیں سب سے بڑے رہنما ہیں ابن قیم کی یہ بات دراصل قرآن مجید کی ایک آیت سے ماخوذ ہے وہ آیت اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان فرماتا ہے وجہ اللہ منہم امتیاح دون امرینا لما خبروں ہم نے ان لوگوں کو ائمہ بنا دیا امام بنا دیا رہنما بنا دیا کیوں لما خبروں انہوں نے نمبر ایک صبر سے کام لیا نمبر دو وہ کانو بیاتینا ہماری آیات کے ساتھ مکمل یقین اور مکمل ایمان رکھتے تھے ان دو اعمال کا نتیجہ صبر اور یقین اور ایمان ان دونوں اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان انبیاء کو امامت عطا فرمائی ہے ان کو رہنما بنایا ہے اور اپنے قوموں کا لیڈر بنایا ہے کیسا صبر کیا نو علیہ اللہت والسلام سے آپ مثالیں اگر دینا شروع کیجئے نو علیہ سلاطو اسلام کا صبر اتنا عظیم ہے اور اتنی عظیم مثال ہے صبر کی جس کی اور کوئی نظیر نہیں ہے ساڑھے پاس رہے, رہے ساڑھے آپ شمار کر سکتے ہیں اپنے ان انگلیوں کے پوروں پر شمار کر سکتے ہیں ان کو لیکن وہ اس سارے عمل کے باوجود اس ساری جہد کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کامیاب ترین نبی تھے کامیاب ترین نبی تھے کامیابی کا جو معیار ہے وہ کسرت نہیں ہے کبھی بھی کسرت سے دھوکے میں مت پڑیے گا ہمیں بس شیطان ہم پر یہ وار کرتا ہے کہ اگر لوگ ہماری دعوت یہ جو انبیاء والا منحج دعوتی منہج اس کے مطابق اگر ہماری لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے تو ہم لوگوں کی سوچ کے مطابق ان کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں جس طرح لوگ چاہتے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں ہم اس طرح شروع کرتے ہیں اب چاہے وہ طریقہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو چاہے وہ طریقہ کا کفار کی رکھتا ہو کی رکھتا ہو, اور عیسائیوں کی رکھتا ہو، ہم اس دعوت کا جو منہج ہے اس کے مخالف ہے صرف قرآن کی ایک آیا سامنے رکھی ہے نبی شاطلام کے پاس غریب صحابہ بیٹھا کرتے تھے غریب صحابہ کپڑے پھٹے ہوتے تھے تو جو قریش مکہ اور آپ کی دعوت کو سنیں گے جب یہ غریب طبقہ آپ اپنے پاس سے اٹھا لیں گے نبی ساتو والسلام کو بڑی ہرس تھی کہ یہ قریش مکہ یہ جو سرداران ہیں یہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو نبی ساتو اسلام نے ایک وقت میں یہ ارادہ کیا کہ کچھ دیر کے لیے ان غریب صحابہ کو الگ کر لیا جائے تاکہ یہ بڑے بڑے سرداران ہیں یہ میرے پاس بیٹھ سکیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی اے نبی آپ اپنے آپ کو بڑے ہی صبر کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ روک رکھیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو صبح شام پکارتے ہیں یہ غریب صحابہ ان کو اپنے پاس سے مت اٹھائیے ان کو اپنے پاس رہنے دیجیے یہ مکہ کے قریش اور یہ جو سرداران ہے یہ اگر آپ کی دعوت نہیں سنتے نہیں مانتے آپ کے پاس نہیں بیٹھتے تو دفع ہو جائیں ان کو آپ کے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کا ایک مقام ہے اسلام کی ایک خوبی ہے اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے وہ کسی کو اس میں داخل کرنے کے لیے اپنا بلند اور اپنا عظیم مقام نہیں چھوڑتا وہ اسی مقام پر قائم و دائم ہے اگر کسی نے آنا ہے تو اسی بلند اور اسی مضبوط اسلام کی طرف خود آنا ہوگا اس کو داخل کرنے کے لیے کبھی بھی اسلام نیچے نہیں آئے گا یہ اسلام کا مقام ہے بسم اللہ الرحمن اس کا نزول آپ جانتے ہیں نبینا صحابی آئے نبی صلاحت نے کچھ دیر ناگواری کا اظہار کیا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما کہ یہ اللہ تعالی کو راضی کرنے والا بندہ جس کی دل میں صرف ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے آپ کبھی بھی اس سے راج مت کیجیے یہ ہے وہ دعوت اور دعوت میں صبر جو انبیاء کرام نے کیا جو نوح علیہ السلاۃ والسلام نے کیا اور نبی علیہ اللہ کو کس صبر کی تلقین کی گئی اور کس صبر کا حکم دیا گیا انہیں پیغمبروں کے صبر کے مطابق صبر کرنے کا حکم دیا گیا کما صبر رسول صبر کیجئے اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کے اول اعظم پیغمبروں نے صبر کیا ہے بڑے ہیر عظمت والے اور بڑے ہی مکمل اعظم اور عظیمت والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے اسی طرح آپ نے صبر کرنا ہے یہ عرالاعظم پیغمبر پانچ ہیں جن کا قرآن مجید کی ایک ہی آیت میں تذکرہ موجود ہے نو علیہ اللہ ابراہیم علیہ صلاحت وسلام موسا علیہ صلاحت والسلام عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اے نبی آپ نے صبر کرنا ہے اسی طرح جس طرح ان ار العظم پیغمبروں نے صبر کیا نوسلام کا آپ نے سن لیا. ابراہیم علیہ ان کی تو ساری زندگی کا نمونہ تھی. مکمل زندگی. آپ مکمل سیرت ابراہیم علیہ کی سنتے رہتے ہیں وہ پوری زندگی سیدنا ابراہیم علیہ صبر کی صورت کی اور کی شکل میں آپ کے سامنے آیا ہے پھر موسا علیہ السلاۃ والسلام انہوں نے بھی کس طرح صبر کیا بنی اسرائیل کے تانوں پر یہاں اللہ سے دعا کرتے اور وہاں پہ بنی اسرائیل اپنے اس وادے سے پھر جاتے کس قدر صبر کیا اور آج ہمیں بھی اس صبر کی ضرورت ہے ہم اس زندگی میں اور اس دین اسلام پہ عمل کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کا تانا سنتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تانوں پر صبر کریں حسن بصری رحمہ اللہ نے پرانے جو علمات غالباً کہنے لگے کہ ان کو کسی شخص نے بہت ہی برا بھلا کہا اور بہت ہی بری گالی دی تو انہوں نے کیا کیا علم تھا ان کے پاس غصہ تو اتنا آیا کہ چہرے پہ پسینہ آ گیا پسینے کو صاف کرتے رہے اور ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے رہے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ لَمِنْ عَزْبِ وہ شخص جو صبر کر لے معاف کر لے تو بڑا ہی عظیم یہ عمل ہے تو اس طرح صبر کرنا ہے تانوں پر اور طرح طرح کی باتوں پر پھر عیسیٰ علیہ السلات ان کا بھی صبر ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے قتل کرنے کا پروگرام بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پاس بلا لیا اور اٹھا لیا حتیٰ کہ ایک دفعہ کہنے لگے دسترخوان نازل کیا جائے اس دسترخوان کھانے ہوں تب ہم ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے اور آخرت پر ایمان رکھیں گے اب شروع میں تو کہا اللہ سے ڈرو کس طرح کی بات کرتے ہو لیکن پھر مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو یہ مائدہ اور یہ دسترخوان تمہارے لیے نازل کر دیں گے اگر اس کے نازل ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو ادب اداب اللہ اور من احدین ایسا عذاب دوں گا کہ جہان میں ایسا عذاب میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا یہ صبر جو انبیاء کے نے کیا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر امام الانبیاء کا صبر جو سب سے عظیم تھا ابی علیہ سلاۃ والسلام کی حدیث نبی ان ساری زندگی صبر پہ گزری بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے بن معیت ملعون آیا اور اس نے اونٹنی کی اوجڑی نبی علیہ سلاتو والسلام کے کندے پر نبی علیہ اس بوجھ تلے اور آپ سے اٹھا نہیں جا رہا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلط والس کی بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس اونٹنی کی اوجڑی کو ہٹا رہی ہیں اور یہی وہ ملعون تھا جس نے نبی علیہ السلات والسلام کو ایک چادر آپ کے گلے میں ڈالی اور اتنا زور سے اس کو کھینچا کہ نبی علیہ السلاط والسلام کا گلا بند ہو گیا اس چادر کے نشانات بن گئے صحیح مسلم کی حدیث ہے اتنا صبر کیا ان کی تکالیف پر اور پھر مشرقین مکہ کی تکلیفیں مدینہ آئے تو منافقین کی تکلیفیں اور منافقین کے تانے یہ سب نبی علیہ السلط والسلام کا صبر تھا پھر مکہ میں شیب ابو طالب کا جو تذکرہ ہے نبی سلاتو فرماتے ہیں ایسی ازیت دی گئی کہ ایسی عذیت اور کسی کو نہیں دی گئی مکہ میں, طالب میں ایک ایک مہینہ گزر جاتا ہم نے کچھ نہ کھایا ہوتا مگر صرف وہ چیز وہ گلی اور وہ سیدھا روٹی جس کو بلال رضی اللہ عنہ اپنے بازوں میں چھپا کر لے آتے بس وہ گھایا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے دو دو چاند گزر جاتے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا اس طرح تکالیف پر صبر کیا لیکن پھر اس صبر کے ساتھ ایک اور وصف بھی نبی علیہ السلام میں والے بدرجم موجود تھا اور وہ تھا شکر یہ صبر اور شکر یہ ایسی دو عبادتیں ہیں جن دونوں عبادتوں کو ساتھ رکھنا ہے کس طرح ساتھ رکھنا ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں اسی طرح صبر اور شکر دونوں کو ساتھ رکھنا ہے جس طرح دو بھائی ایک زمین کو کھود رہے ہوں اگر ان میں سے ایک بیٹھ جائے تو دوسرا بھی بیٹھ جائے گا یہی معاملہ اور شکر کا ہے اگر صبر چھوڑ دو گے تو شکر ختم ہو جائے گا مال و دولت کو ٹھکرا دینے کے باوجود اور اللہ تعالی نے جہاں نبی ساتو السلام کو پیشکش کی اگر آپ چاہیں تو اہد پہاڑ کو سونا بنا دیں نبی ساتو اسلام نے انکار کر دیا اور وہی سبر والی زندگی اور انتہائی کفاف والی زندگی گزارتے رہے لیکن پھر بھی عائشہ کا بیان ہے کی حدیث ہے پوری رات قیام کرتے اتنا بڑا قیام کرتے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم سوچ جاتے میں نے نبی علیہ صلاحت وسلم سے پوچھا اللہ کے حبیب آپ اتنا بڑا قیام کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے تو آپ کے گناہوں کے سرزد ہونے سے پہلے ہی سارے گناہ معاف کر دیے آپ سے گناہ بھی کوئی سرزد نہیں ہوتا بال فرض اگر ہو بھی گیا آپ کے سارے اللہ نے کہ ایک طرف شکر ہے ان دونوں اعمال کو ساتھ لے کر چلنا ہے اب جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا صبر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ صبر تین طرح کا ہوتا ہے پہلا صبر اللہ تعالی کی اطاعت والے امور پر عمل کرتے ہوئے صبر کرنا دوسرا صبر گناہوں سے بچتے ہوئے صبر کرنا اور تیسرا صبر جو مشکل گھڑیاں ہیں تکالیف ہیں ان پر زدا فضا نہ کرنا اور ان پر صبر کرنا یہ تینوں صورتیں صبر کی ہیں اور انہیں تینوں صورتوں سے مل کر یہ صبر بنتا ہے نبی رساط والسلام کی حدیث ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھ کر فرشتوں سے بیان فرماتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے جو شخص رات کو اٹھتا ہے اپنا گرم بستر چھوڑ کر اور ٹھنڈے پانی سے وزو کر کے اور بڑی ہی مشقت کے ساتھ نماز شروع کر دیتا ہے رات کی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بیان فرماتا ہے <سؤال> اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو اتنی سخت اور شدید اور سرد رات میں اٹھتا ہے راتے پانی سے وضو کرتا ہے اور میرے آگے نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ہے وہ عمل جو نبی رسات والسلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھتا ہے اور اس کو پسند فرماتا ہے یہ سب عمل یہ کس کی دلیل ہے یہ صبر کی دلیل ہے آپ کو تمام اطاعت کے امور کو سر انجام دینے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے عظم چاہیے ہوتا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے اے میرے ساتھیوں کیا تم اس بندے کے بارے میں یہ نہیں جانتے جس شخص نے لمبا سفر کرنا ہو وہ اپنے ساتھ بہت ہی زیادہ زیادہ راہ لیتا ہے اور اسی سفر کے مطابق مالو متا لیتا ہے کہا جی ہاں زیادہ مالو متا لے گا اور بہت زیادہ زیادہ راہ لے گا کیونکہ اس کا سفر طبیل ہے تو ابو ضرب اللہ तैयार فرمانے لگے فسفر تیاری کرو اور اس تیار کرو کیا ہے یہ نیک امال فرمایا کثرت سے حج کرو اگر تم قیامت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ استطاعت دی ہے حج کرو سلقات کرو تصد کا قیامت کی की जो ہیں हैं उससे بچ سکو وصلو فی اللیل القبور اور رات کی اندھیرے میں اٹھ کر نماز پڑھو تاکہ تمہیں قبر کے اندھیرے سے بچا لیا جائے یہ سب صبر ہے نیکی کے کاموں پہ عمل کرتے ہوئے صبر کرنا یہ سب صبر ہے اور پھر دوسری صورت گناہوں سے بچنا یہ بہت ہی بڑی اور عظیم صورت ہے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ صبر وسیع ترین ہے نبی علیہ سلادلام بیان فرما رہے ہیں سب سے بہترین اور سب سے وسیع ترین عمل ہے یہ صبر وہ اسی طرح ہے کہ اس صبر میں آپ کی ساری زندگی آ اطاعت والے امور بھی سر انجام دینے ہیں اور گناہوں سے بھی رکنا ہے اسی لیے نبی السلاتوسلام بیان فرماتے ہیں اور صبر یہ صبر یہ دیا ہے یہ روشنی ہے دیا کون سی روشنی ہوتی ہے وہ روشنی جو سورج کی ہوتی ہے روشنی کے لیے قرآن میں دو الفاظ ہیں نور اور دیا چاند کی روشنی کو نور کہا گیا ہے اور سورج کی روشنی کو زیا کہا گیا ہے اور صبر کو بھی زیادہ کہا جا رہا ہے ایسی روشنی جس میں تپش ہوتی ہے معنی کیا کہ صبر یہ ایسا عمل ہے اور ایسی روشنی ہے کہ یہ روشنی آسانی سے نہیں ملتی اس کے لیے تھوڑی سی تپش برداشت کرنی پڑتی ہے مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ میں تو صبر اللہ جو اس مشقت کے ساتھ صبر کو اپناتا ہے صبر کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتا ہے اس صبر اپنے کرنا پڑتا ہے وہ حدیث بھی نبی علیہ السلط کے سامنے ہونی چاہیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إن تمہارے ایسے دن آئیں گے کہ جو دنوں میں دین پر عمل کرنے والا ہوگا وہ کس طرح ہوگا کل قابض وہ اس طرح ہوگا جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے اس طرح سختی کے ساتھ مشقت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر کرنے والا ہوگا معنی یہ زندگی جو ہم نے بسر کرنی ہے اس میں مشکلات پہ صبر کرنا ہے اطاعت والے عمور سر انجام, انجام دینے ہیں گناہوں سے بچنا ہے اور پھر وہ دور جس دور میں گناہ آسان کر دیے گئے ہو آج کے دور میں جس قدر گناہ آسان کر دیے گئے ہیں ایسی مثال پہلے نہیں ملتی اس دور میں اگر آپ صبر کریں گے تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ نے اپنے آپ اپنا دین بچانے کے لیے اپنے ہاتھ میں گرم انگارہ رکھا ہوا ہے اس طرح صبر کرنا ہے اور پھر ابن قیم رحمہ اللہ کی وہ بات بہت یاد آتی ہے اور بڑی ہی عظیم انہوں نے بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے دو لذتیں ہیں ایک گناہ کی لذت ہے اور ایک نیکی کی لذت ہے اگر آپ گناہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑتے چلے جائیں صرف یہ سوچ کر کہ مجھے میرے رب نے روکا ہے اس سے تو میں یہ عمل کیوں کروں گا یہ سوچ کر آپ گناہوں کو چھوڑتے چلے جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عفت اور پاک دامنی کی لذت ادا فرمائے گا اور عفت اور پاک دامنی کی لذت یہ گناہ کی لذت سے بہت بڑی ہے آپ کو اس لذت میں بڑا سکون آئے گا کبھی اس پر عمل کیا گیا تو دیکھیے گا صرف یہ سوچ کر کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑا ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر وہ دل میں جو سکون اور اطمینان آئے گا اس کی اور کوئی مثال نہیں ہوگی پھر آگے اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے لیے اپنے نیک راہیں اور ہدایت کے راستے ایسے شخص کے لیے آسان کر دیتا ہے وہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتے چلا جاتا ہے اور اس کے لیے نیکیوں کے مواصم اور نیکیوں کے جو مواقع ہیں وہ آسان سے آسان تر کر دیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معصیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرم برداری اور گناہوں سے پاک دامنی کی لذت آ چکی ہے یہ سارا جو مفہوم ہے یہ صبر کا ہے ان سارے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ ساری تینوں اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے صبر کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صبر عطا فرما دے وہ صبر جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ صبر جو بڑا ہی محمود ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ہم ویسا صبر کرنے والے بن جائیں اللہ تعالی ہمارے لیے اطاعت اور نیک راہیں ہم کر دے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم